ڈاکٹر راستہ کو دیکھتے ہیں اور اس میں جو نتائج مسلمانوں کا حاصل ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہیں ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے عزیزی اور رحمۃ اللہ کا یہ کال ہے اس کو ہم نے فرمایا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو بنایا ہے اوبک صدیق رضی اللہ نے امت کو سنبھالا ہے اور بچایا ہے नहीं? حضور نے بنایا ہے صدیق نے بچایا ہے اور فاروق نے چلایا ہے امت کو فاروق نے چلایا ہے اور پانچ چھ سال ہم فاروق عضی اللہ عالم کی خلافت سے قدر عمید ہے کہ اسلام جو ہے دنیا کی واحد غالب قوت تھا جس سے آپ سے ہوتے تھے اسلام دنیا کی واحد غالب قوت تھا اور یہ دور فاروقی میں یہ بات جب قائم ہوئی ہے عالمی واحد قوت سے تو یہ ایک ہزار سال تک چلی ہے یہ بات بلکہ ایک ہزار سال تکوں نے خلاف نے جسمان لیا انیس میں اس کا خاتمہ ہوا ہے اور تقریباً آپ اس کو چوتھا سجیے ملے تیرہ سو سال کا روپئے کیونکہ سلطان عبد المجید ہے خلیفہ ہے اس کو کیا اس کا ایک ہے فرانس کے اور کے نام پر اس لکھا ہوا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ملک میں لڑکے اور لڑکیوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ناچ کیا ہے اور یہ ایسا عمل کہ اس کے خراب اثرات میرے ملک تک آ سکتے ہیں بحیرون کی قوت واحد سپر پاور بحیرہ روم کی قوت واہ جانے کے ناتے میں اس بات کا تمہیں حکم کرتا ہوں چاہنا تمہارے ملک میں یہ بات نہیں ہوئی مسجد کا فرسی نبی کا جو درمیانی دھو گا ہے نا پہلی اس کو باب مسجد کہتے ہیں درمیان میں ابھی بھی اس پہ لکھا ہے کا نی کے وقت بنی ہوئی ہے ہے ان اس کے جو سروخن ہے نا سنگ سوروخ کے یہ سنگ سورخ پتھر ہے اور اندر سے کھوکھلا اور ادا سے اس کا پگلا ہوا لوہا بھرا ہوا یہ جس وقت یہ تعمیر کر رہا تھا سعود سعود بن اب جلد کا جلدی کے بعد جو چپیٹا پیٹا تھا ساتھ اس زمانے میں جو کہا, تعمیر ہونی ہوئی تو انہوں نے کچھ ایسے کو گرانے کہہ رہا تھا تو دنیا میں کوئی ایسی کرن نہیں تھی جو اسکول کو گرا سکے نہیں کر سکتی کر چھوڑنا پڑا یہ ستار عبد المجید کو افتتاح کرانے کے لیے لایا گیا ہے آپ کا ان کے نام پر دولت رکھا گھر نے کہا کہ میں تو ایسا فاضر فاضر کو نگار آدمی کہ میں یہ ہے پھر قہل نہیں ہوں کہ افتتاح نہیں کروں ان کا طریقہ کار ہوا تھا کہ وہ لمبا اللہ والے لوگوں سے کرایہ کرتے تھے بادشاہ بلکہ جس بات نیا بادشاہ پر تو نیا خریبہ پر تھے اس سے پہلے ایک آدمی آتا تھا مسجد ندوی نے زیادہ کرتا تھا سڑا کو سلام پڑتا تھا جھاڑو لیتا تھا اور یہ جھاڑو لے کر جاتا تھا ترکیا کو استنبول کو اور جس وقت کہ خلیفہ کی نہیں ہوتی تھی جو بیٹھ رہا تھا تو اس کے سر پر, پر تھا. پس یہ ایک جھاڑو بس یہ نبی ہم کیا پاکستان کا سیاسی بھیڑ بھی چل رہا ملا امریکش کو میں نے یہ واقعہ سنایا جو نبی کا झाड़ू दे रहा था वो खादर दो दौड़ा उसे झाड़ू के फिर खा खाया उससे वो उससे मिलते हैं बड़का सब जबरन यहाँ भी जो चोरी डाके करते हो यहां से भी तुमने लग गया यहाँ भी डाका मांगी बात क्या कर रहे थे راستہ کے نتائج بات ضرور کر رہے تھے کہ جو واحد غالب قوت کا جو تدابط سلطان اور وجید کے وقت تک رہا ہے جن کے عظیم اول میں تو جو تھے یہ اوکر میں ان کے ساتھ مل کر لڑے نا جرمنی کے ساتھ مل کر لڑے اس دن کو قوت کا بھی نقصان ہو گیا اور فت احتیاطیوں کی ہو گئی انہوں نے یہ کے خلاف سازش شروع کر کے خلاف کے ساتھ پھینک کو منصوبہ بنا لیا تو ایک ایسے میں زمین کے طور پر گی ہے اس بات کو دھیان کرنا وہ اہلی بات ہے کہ لوگ خلافت راستہ کو اور ان کے دبدبے کو سجیوگوں کے دبدبے کو اور عباسیوں نے درجبے کو اور بعض پر جو ہے تو یہ عثمانیوں کے خلاف عثمانی کے دردبے کو یاد کرتے ہیں اور کہتے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے اور عموم ساچی اللہ جو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور اسٹیٹ لازمی ہے بعض لوگوں کے نزدیک تو نہیں ہے ہی اسٹیٹ ہے بلکہ اسٹیٹ تک پہنچنے کے لیے جب سیاسی اپنی تبدیلوں کو اختیار کرتے کے اس کو کہتے ہیں بعد پارٹیوں میں دینی پارٹیوں کے اس میں ہے. ایک بت عملی ایک بت عملی پر بار پر واد کو ضائع کر کے اس کو لینے کو جائز سمجھتے ہیں ایسی پارٹی اور جن جنہ ہندوستان کی آزادی تاریخ چل رہی تھی ایک سینسی نمت کہ کس بلڈنگ پر آپ شاپن کو چلا رہے ہیں ہی نہیں اس کی آپ کو کامیابی نہیں ہوئی یا کو دیکھے پڑ رہے ہیں جا کر منازع کرتا ہوں کیا منتقل نہیں پڑھا ہوا ہے آج ہمارے زمانے میں سوچے منتقل سے بڑی کتاب کون سی وجہ میں پڑھی جاتی ہے اور سدرات سدرات کے بعد سدرا پڑھنے اگر صدر جو ہے یہ یہ ٹیکسٹ بک بنی ہے یہ روش میں ہے یہ بہت مشکل ہے یہ خاص خاص سلفا پٹ ہیں تو جو آداد والے ہوں ٹیکسٹ سے شہر منجائد تک ہوگا کیا کریں نے مینجائز سبرا نہیں پڑیں گے اس کو جا کر میں دلا جواب کروں گا اس نے اگر بات کی کہ میں نے ساری سیاسی تقسیموں کو غیر شہری کر کے رد کر دیا کسی کو ثابت نہیں کر سکتے منسوخ طریقہ جو دین کو یوم میں لانے کا ہے اس کے بتاؤ کوئی طریقہ نہیں آخر تو آخر میں اس نے کہا کہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں باقی سیاسی اعتمادیوں کے تحت اور سیاسی مسیاتوں کے تحت ہم کیا کیا کرتے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہے جو نے بتایا ہے وہی قرآن اور عزیز نے بتایا نہیں تھا جو نے نہیں بتایا پریشن کیا کیا کرتا ہوگا میں اس بات کو کہنے کے ارادہ کیا تو یہ تھا کہ اول اصل رسول اور سب سے جو اول بات ہے وہ انسان کو جھانم سے بچانا ہے تو اس کو بلا کر اس کے ہم یا مثلا صاحب پہلے کلمے پر رہے اللہ کا بار کا الگ کرنا اللہ کی اخبار کا تعارف کرانا اور اللہ کے ساتھ جوڑنا اور توحق ان کو دینا کیونکہ سب سے پہلے تو اسٹینڈ بنانے والی بات نہیں ہے سب سے پہلے آدمی کو اور دو زخ نکالنا تو ناری اور جنگوں کا جو چھوٹا دو سے ہوا تھا جن سے یہ ہوا کام اس میں صوب پہلی بات یہ ہوتی ہے حضر علیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صرف سٹیر قائم کرنا دین نہیں ہے بلکہ آدمی کو ایمان دلانا اللہ کا خوف دلانا اللہ کی محبت دلانا عبادت کا ذہق دلانا شخصیت جھوٹ پریت دھوکہ کیبل حضرت اللہ راکینہ کو نکالنا اس کے اندر محبت ہمدردی صرف اونچائی حضرت انصاف اس کو کرنا یہ بات ہے کیونکہ اس آدمی کو دھوک وخص کو بچانا ہے دھوز و خطرے بچانا ہے تجھے بتا دے پہ تو مجھے اپنے آپ میں نہیں پہچانا ہے نہیں ساری دنیا اسلامی اسٹیٹ بن جائے اور میں اتونا نہ بنے ہوئے ہوں اور ہم لوگوں کی طرف جا رہے ہوں تو کوئی بھی آگے نہ ہوا نہیں وہ اسٹیٹ کرنے میں کیا فائدہ ہوا کہ اتو لوگوں کرنا بچے اور دوسری بات جو ہے ایک تو یہ بات میں نہیں کر دی کہ اس میں الحم فل پہلے جو ہے عقائد شروع کر کے بازار پر ڈال کر عقائد ص اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے عبادت کا تعلق پختہ ہوتا ہے معاملات کو درست کرنا تعلق کی حفاظت ہوتی ہے یعنی اور جو ہے تو اخلاقیات کو اخلاقیات جب درست ہوتی ہیں صدر رسم اللہ عینا مجموعے کے گھروں سے نکل کر ان کا ايا آج دى اعتبا فلم اور اندردى شركھائى جاتى ہے اس سب فيضى ہے بات سیلاب کی طرح فيضى ہے بات اور جب معاشرت رشن كى ہے تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جنرل كے نمونہ بنتے ہیں یہ كے نمونہ بنتے ہيں اور اس ترتیب پر جب آگے بڑھا جاتا ہے تو یہ لا محالہ ہاں جی لا محالہ کو آپ کیا کہتے ہیں ہاں جی لا محالہ میں کو آپ میرے کوئی نہیں سمجھا ایک بولے یہ لا لی یہ لازمی طور پر یہ جو نتیجات منتج ہوتی ہے اس کا بنتا ہے سیاسی غلبہ اور کیا نجا سکتا ہے وہ نتیجہ ہوتا ہے شہر کا قائم ہونا تو اس کے رجوعات کا نتیجہ ہوتا ہے اور جب آدمی کسم کام نہیں کر رہی ہو تو کہتا ہے کہ وہ کہیں نتیجے وہ کہیں اصل ہے اور اس کے نتیجے میں یہ چیز آسم ہو سکتی ایسی بات اسی نہیں ہو سکتی وہ نتیجہ ہوتا ہے یہ جو نتیجہ اس کے نتیجے میں وہ بات آسری اچھا ہوتی ہے لہٰذا جو اس قدم بقدم اس کو بڑھے گا وہ گنجائش حاصل کر لیں گے اور جو کہ ہم پہلے اسٹیٹ حاصل کرنا جاتے چاہتے ہیں آپ تو فریت حاصل کرنا چاہتے ہیں موت کے لیے تو ہم لڑیں گے مریں گے دوسروں کو ماریں گے لڑنے مرنے کے نتیجے میں آیا آپ اس کا کر بھی سکتے نہیں کر سکتے, بھی سکتے, بھی سکتے, بھی سکتے ہمارے بال ساتھی آ کر بال ساتھ کنسور ہوتے ہیں بڑے چھت وقت جی ہے وہ آ کر پاس کرتے ہیں پھر کیا کیسے ہونا چاہیے اور آپ ایسے نہیں کر رہے ہیں میں اتنا کو ڈسکن بات کر سنا ہوں میں ہوتا تھا لاہور میں کنروڑ میڈیکل کالج دو سال میں نے وہاں ہی پڑھائے پڑھا دیا پڑھائے بالکل وہاں پر اس طرح ہوا کہ کچھ ہونڈیا جاتے تھے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن وہ ایسا ہے کہ وہاں کا وارڈن تھا کا مکان کرداروں نے قبضہ کیا ہوا تھا اس نے انطلبات کی مدد بھی ان سے خالی کرایا اسے اور نزیے میں انہوں نے میں ایک گینگ بنا لی جو ہر قسم کی کباہ کرتے لگے ہر قسم کی باتیں وہ کر رہے تھے اس پر اسلامی نے طلبہ والے نے رد کیا اور ایک نیا بالکل لگا ہوا دلی جلدوں والا لڑکا تھا اس نے اتنی کوشش کی کہ کوش اس کو انہوں نے قدر کر بلکہ میں یاد ہے میں م... م... م... آیا تو طبیعت جیسے میری پریشان ہوئی اصل میں اور میں نے اپنا بیگ دیا تھا کہ بال بچے کشاؤ میں تو پوچھنے والا نہیں ہوتا والے گھر میں بے بوڑے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تو میں ایک جاتا ہوں بہت نکلتا والدین کی خیر خبر کی بال بچوں کی خیر خبر کرنے میں بیٹھ لے کر نکلاؤ ایک طرح سے کیسے بیٹھا ہوا تھا پس ہو. میں جس طرح کے یہ تم بیٹھا تھا اس جگہ سے تو گیا اس کے بعد جو ہے تو ہنگامہ لڑکا قتل ہو گیا لڑکے جب قتل ہو گیا تو اس کے قتل کے پیچھے پورا ایک ہنگامہ کھڑا ہوا اور وہ ہنگامہ باقی تو جو کچھ ہوا اس میں ایک ہنگامہ تبلیغ والے آزاد تھے تبلیغ کام کرنے والے شادی تھے نا ایک ہنگامہ میں کھڑا کیا انہوں نے کہا کہ اب سارے جب وہ اپنے امیر سے سب سے کہا عمر میرے معروف کرتے ہو نہیں نہیں کرتے ہو اس برائی کو کون روکتا کیا ڈیمینگ کی برائی روکتی بڑا ہنگامہ ہوتا میں دو تین دن کے بعد کیا تو ان دنوں وہاں پر میں ساتھی مثال کام کرتا ہوں تبدیلی والے ساتھی سات بڑی محبت کی بائی ہمارے لڈاڑ ساتھ لاکھ نمک کھڑا ہوا, ہوا ہوا ہے اور لڑکا قتل ہو گیا اور ہمارے سارے ساتھی جو ہے وہ باغی ہوئے ہوئے ہیں ہماری بات نہیں سنتے ہیں ہم سے باتیں کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں سب کو جمع کرو ایک تین چار استفا والوں سب کو جمع کرو اور ان سے کہو کہ بغرت میں ان سے پاس نے جمع کیا جمع کیا کرو کرا کہ ان کے جو ڈاکٹر صاحب بات چیت میں تھا یہ سب ہم ایک مشورہ ہم کیا کر رہے تھے تو اللہ ان کا بلا کرے کہ تو ان کے خیال کر کے خیال کو کہ پوچھتے تھے پہلی بات تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہاں ایک ایسا گروہ رہ رہا تھا جو اس طرح کی قدم کر رہا تھا کیا آپ نے کے بارے میں ہاں مجھے بتایا تھا تو سب نے دوسرے کو دیکھا تم نے کہا جی بتایا تو نہیں تھا تو میں نے کہا آپ بتائیں جب آپ ایک مسئلے کے بارے میں بتائے ہی نہیں تو ہم ان کو سیر کیسے ذرے مشورہ ذرے پاس لائیں, لائیں گے پتہ ہی نہیں ہماری بات ہی نہیں ہے اور کیسے اس کے بارے منصوبہ بندی کریں گے کیسے ان کو چیز کرنے کریں گے پہلے تو یہ آپ کی خطا ہے ہماری نہیں اس سے ان کو سجی وہی سے ہم نہیں بتایا جی کے بچے بجائے ہی نہیں ہے کسی کے دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے چین طلبہ کے پاس کبھی آپ خصوصی گشت میں کبھی ملنے کے لیے ملاقات کے لیے آپ کبھی ان کے پاس گئے ہیں انہوں نے کہا جی ہم گئے میں نے کہا نہیں کہہ رہا تھا کیا انہوں نے کہا ہماری بات بھی سن لیتے تھے سنتے تھے اور چائے پانی کے لیے میں کیا دوسری بات میں آپ کو بتاؤں ان لوگوں سے کو پیار بہت کرنے سے مل کر ان کو اپنے ماحول میں لانے کی جوڑنے کی ضرورت تھی تو میں کیا سب پتا رہا میں ایک بات بتاؤں جس جگہ ہم گڑ سے کسی کو مار سکیں مار ہیں گولی سے نہیں مارا سکتے ہم گڑ سے آدمی کو مار سکتے ہیں تو گولی سے کیوں مارے اب آپ بتائیں آپ میں مسلمان بھائی تھے بے حقوق تھے نہ سمجھتے تو عمر تھے اور انہیں کام کرنے کی پوری گنجائش تھی آپ نے صحیح طریقے سے نسلیں ہے کی تھیں اس کا کو اور ان کے بارے میں منصوبی کی گئی اور کام نہیں کیا گیا اس لیے یہ حالات خراب ہوئے میں نے کہا آپ کو کہا پر سارے بات یہ سارے باگے ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں پسند نے پکڑا ان سے ایک کو قدر کیا باقی سارے چھوڑ کر بھاگے اور ان کا تعلیم جو رہی ہے جہاں کے بہت چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے بہت مسئلہ روزی آپ کی خدمت میں وہ پھل نکالا ان ساری باتوں پر ہماری نظر ہوتی ہے اس کے درست کرنے کے لیے ہم منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں کام بھی کرتے ہیں اور وہ فرض ہی پالا یا پہلا فرضولہ بیان کیا نا کہ گھوڑ کے ذریعے سے گولی کا کام نکال دیتے رسلمان ہے اللہ رسول کو مانتا ہے آفر کو مانتا ہے اس نے قبر میں جانے کے لیے اس کو پتہ ہے کہ اس کو تو یہ تو فردی گرا نالی میں گرا ہوا ہیرا اس کو کھا کر تو ہارو بات سوچتے اکبر کو بیس بار ٹوٹر مرد نے پکڑا ہوا تھا اسے ہندو مرد اعلان کرا رہے تھے اور ساری فوج اچھی اس کے پاس تھا اور دو اللہ والے کوشن کر رہے تھے شیخ احمد سبزی احمد اللہ ترین کشتی احمد اللہ صحیح مصنوع تفریح کام کر رہے تھے کوشش کر رہے تھے یہاں تک کرتے کرتے ہیں کی زومت کا بھائی بہت بولیے کی زومت برباد سے لے کر فرغانہ تک کی پورا ہندوستان پورا موجودہ پاکستان پورا برما پورا بنگلہ دیش پورا افغانستان اور آگے جا کر بستے شکانا یہاں بابر کے جنازہ بابر کو دفن پرگانا بھی کیا گیا اس کو آج مجھے دفن نہیں تھا ہندوستان سے لے کر دکے. اس کے بعد دادیوں کے دفن یہاں شروع کیا اتنی بڑی امریکا پلتی ہے بغیر گولی چلائے پلتی ہے والا والا گروانی پہنچ پہلے ایک واقعہ یاد آیا آپ کو سنا دیں بڑا دلچسپ نو بیس پر نو بیس اتنا ایک واقعہ ہوا کہ ہماری ایک تین دن کی تشکیل کی پر چردی والے ہلاک ہوئے جہاں پر ہنگامے جھگڑے ہو تو وہاں پر میدان خطرے گرام پوری بیٹھے تھے فائدہ چلے ابھی اس کا بڑا فائدہ ہوا پبھی جا پبھی ڈانٹر صاحب کا بڑا شرما کلاس کا اس کو پتہ چلا کیا ہوا آیا میں نے سنا تھا کہ تم آئے ہوئے ہو کل ہمارے مالک جاؤ گے اور وہاں پر کام کرو گے اسی لیے میں ساتھ مشورہ کریں گے آپ کو بتائیں کہ مشورہ کھاتے آپ کو جانا چاہیے تو چلے گی وہاں پر تو جگہ کھانا وانا میرے گھر سے گا ٹائم موٹے گا پکوائے نا کھانا مالے گھر دیکھا ہمارے تو سورو تو دعوت دور کرنے کے بعد نے کہا میرے والد صاحب سدھا بھی کرتا ہے کھانا میرا ہوگا ساتھی نے کہا کہ دعوت کو یہ کھانے کے لیے ہمیں لے گیا آدمی ایران کا انقلاب کو چیک کرایا ہوا تھا وہاں سے بطور میڈیکل افسر کام کیا ہوا تھا اور سور بلا سور سلا آدمی اور دیکھا کھانا ہمارے گھر پر ہوگا اور میں آج آپ کو بھی چھوڑتا ہوں پہلے کھانے کے بعد کعوے کا دور چلے گا پھر بعض نمازہ ہوگا اس کے بعد پھر کعوے کا دور چلے گا سلیشے کا دور چلے گا اس کے بعد پھر جو ہے آج کرنا ہے سر ٹھیک چلے کہ کھلایا نہیں اس کے بعد کعواس کو کھلایا اس کے بعد تبدیلی وہ بات جو عالمی شخصیات کو اور انقلابات کو شریعت کے نفاذ ساری باتوں کو سمجھتا تھا یاد نہیں اس نے بیان کیا گیا مجھے اندازہ ہوا کہ جتنے میرے ساتھ آئے تھے نا جماعت یہ تو سارے گئے میں سب نہیں جا سکتا کیوں کہ میں دل جگہ بول گیا ہوں جب یہ ٹھیک ہے غلط ہے پہلے سارے تعلقات جس کے ساتھ میں بستے ہیں ٹھیک ہے تب ٹھیک ہے غلط ہے تب بھی اب پہلے سے دورہ ہو گیا اب کہاں جاؤں گے اور اس سے بات تھی کہ مکھیمنت اس میں کا بڑا حصہ تھا سکندرزم کیسا خطرہ ہے یہاں ہی ہو رہا ہے اور سوشلسٹ پارٹی انتظار پر آ ہیں اور سکندرزم کو چلا جا رہا ہے تم کیا کرتے ہو فکر اٹھائے کرتے ہو مسجد کیا ہوئی تقریب چل رہی وہ میرا پورا بھیا ختم ہوا رہے دیکھیں اس بہت کرے میں چپ سنتا رہا آپ میں بولوں گا اس میں آپ نہیں بول سکتے آپ اس چپ بہت سننا, سننا. دو سے پہلے بات فقی کرائی میرے کہا کہ دانشورہ جا کے بات کرتے ہیں تو یہ اگر الزام اللہ میری تجدید کو سنے گا نہیں تو سمجھ کیسے آئے؟ تو نے کہا ٹھیک ہے اور اس کو بھائی دو بیا ہوگا تو پہلے تو میں نے مقاصد نبوت کو بیان کیا کہ مقاصر نبوت جو ہے وہ انقلاب لا کر اسٹینڈ کائم کرنا نہیں باہر وائ مقاصر نبوت اس سے نہیں ہے رضائے لائیے نجرت ہے دونوں دو ساتھی کو جانا ہے اس کی تربیت کرنی ہے اس کے نتیجے میں سیڈ بھی ایک عمل ہے اس کا انکار نہیں وہ بھی ایک عمل ہے اس کو بدوز کرنا ہے ایک وہ او وائل اور بنیادی نہیں ہے اس بار میں پوری برباز کی کس کو وہ کل ایسا اثر چلا کہ آپ چائے کا سب سے چائے کے دوست سے دینا چاہیے چائے کے دور کے بادشاہ یونیورسٹی کے طلبا آپ رکھ لیتے ہیں کہ بڑے خوش ہو رہی ہے رہے ہیں سننے کا دیکھیں میں آپ کو ایک بات نے کہا یہ ہمارا ہوتا ہے پالیسی ہوتا ہے کسی کو بتانا نہیں ہوتا ہے لیکن چونکہ ایک مجبوری کے تحت آپ کو اخبار سمجھانے کے مجھے آپ کو بتانا پڑتا ہے میں آپ کو بتاؤں میں نے کہا ہمارے اللہ کو اطلاع ملی کہ پنجاب میں جو کھیلا دیکھا سرگ ہے اس کو کمیونسٹوں نے کرملن ڈکلیئر کر دیا کہ پاکستان کا کمزم کا جڑ ہے ٹوبا ٹیکسنگ ٹوبا ٹیکسنگوبا ٹیکسنگ جو ہے یہ یہوبا ٹیکسنگ جو ہے یہ پاکستان کا کریملن ہے اور یہاں سے انقلاب اٹھے گا کمسٹ اور سارے ملک ہماری پر سارے ہمارے انقلاب ہمارے اندر کا استعمال رکھتے ہیں استعمال اور استعمال دو مہینے پہلے بیچتے ہیں جماعت کم از کم वहां ہزار آدمیوں کا وہاں پیٹرول کراتے ہیں بیس ہزار آدمیوں, آدمیوں کو دو مہینوں میں بیچ دیتے ہیں یہ سارے پیٹرولنگ کر کے دن رات بیش کرتے ہیں کہ مسجد محلے ساری گریجا سب کو چھان مارتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں بتایا ہوتا کہ یہاں کا مریضم ہے اس کے مقابلے کے لیے ہم آرک بھیجتے ہیں کیونکہ یہ ہوتی کی ہے مارکرائی کی ہوتی ہے اور اس سے آلات خراب ہو جاتے ہیں اور نتائج حاصل نہیں ہوتے اس آدمی کی من کی بات کو تنقید کرنے کے بجائے تو اپنی مثبت بات کو بول خبر اس کو اس کو, اس کو بولنا ہے سن کیونکہ جب مثبت آگے چھٹی اور من کی بات کو کاٹ دی جاتی ہے اس کو گرا جاتی ہے اس کو بے بنیاد کر دی جاتی ہے پہلے بیس ہزار آدمی کو پروٹیکٹ کراتے ہیں تو اس کے بعد جیسے بارے میں چما دیتے نے کہا ہے کہ ایک, ایک لاکھ دو لاکھ کا مجما ہم کھڑا کرتے ہیں استعمال تو اس جو ان کے جو ان کے پیڈ ایجنٹ ہوتے ہیں نا وہ بیس ہزار کی پٹرول کو دیکھتے ہیں دو ہزار کے مجمے کو دیکھتے ہیں ان کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں سلو میں نکلی ہوتی ہے ان کے آواز ساری ہوتی ہے اور جو لوگ بچارے پر منڈے میں آئے ان کے شکار ہوئے ہوئے تو وہ کہتے ہی ہیں تعداد کی نکاح گالبات رکھتے ہیں کہاں انقلاب کر سکتے ہیں جو بھی پوچھے مجھے بات ہو رہی ہے لائیں لائبریری اور اتنا بڑا مجھ کھڑا ہے وہاں پر لیکن مانا خوبصورت کو بول رہا تو ایسے برو ہوئے لوگ تو پیچھے ہو جاتے اور جو پیڑ ایجنٹ ان کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں اور باقی آپ لوگوں ہو جاتا ہے کہ ہاں تھا ڈاکٹر صاحب دل باتی تھا ناسا ہوا کہ باقی آپ لوگوں کی جو ترتیب ہے یہ تہذیب ترتیب ہے جس میں آپ اس جڑ کو کاٹ کر اور اس کو درست کر رہے ہیں تو بس اس کے بعد اللہ کا احسان ہوا کہ یہ پوچھتے مطلب آپ لوگ پڑھ سکیں گے پڑھ سکیں گے دوسرا واقعہ یاد اس یہ جس وقت کہ گیا ترقی بیٹھ گیا افغانستان میں سردار دعود کو قتل کر کے ترقی بیٹھ گیا ہمارے اللہ کو اطلاع ملی کہ اس سرحد سے کہ منصف انقلاب داخل ہوگا پاکستان میں اور اگر انہوں نے عقیدے تو کو توڑ دیا سرحد کے قبائل کی اور اپنے کو منصف انقلاب کو داخل کر دیا تو پاکستان کو اپنی سکتا کیا کریں کس طرح ہے کہ کم انسٹری کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو بھیجو ہم جو اس میں کوئی پندرہ ہزار آدمی سترار سے لے کر بلوچستان جا کر تک کے ساتھ پڑ گئے اور ہماری جماعت ہم ایسے گئے ہیں آگے کہ درختوں کے نیچے ہماری داتیں اور کھلے میدانوں میں ہماری دانتیں ہوئی ہیں ایسا علاقہ جس میں مقامی کی سی اور پھر کرو کے بار پھر نہیں سکتا اکیلے ہمارے ایک باشر صاحب کے تقریروں کا بڑا شوق تھا بات جیسے تقریروں کو بڑا شوق ہو جاتا ہے اب علاقہ بیان نہیں کراتے ہیں وہ ہوا جگہ بات میں نہیں چاہتا ہوں میں جا رہا تھا میں نے بڑا سنا صاحب میں جائیں آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے بغیر آپ کو دور ہونا چاہیے آپ کو لے جانا چاہیے اسے نہیں مانا جب نہیں مانا تو میں نے کہا میرے ساتھ دوسرا چلیں پھر آپ ماشاء اللہ خراب چاہتے ہیں تو جب اکیلا ہوا نا باہر نکلا میں پا رہا ہوں میں اکیلے اور چاروں طرف گئے تو ٹرین تھری اسے نکوٹ تھری اور جو دیکھے تھے نا تھوڑا چلا مجھے برض ہوگا کہ آپ اس کو آواز لے جا کراسٹر صاحب کو بہت صاحب کے شکر شیا کو لے کر شکتی ہوئی پورو نے کہا تھا کہ اس میں دیکھنا ہوگا کہ کتنا کمپنی نے کام کیا ہے کہاں کا اثرات ہوئے ہیں کیا نقل ہو رہی ہے اور کیا کرنا ہے اور بولنا اپنی بات کو ہے ایمان آخر قبر حشر وہ بھی بات الگ غیر کی, کی بات ہے اس کو بولنا ہے یہ نہیں بولنا ترکیب بیٹھ کے ہم اس کے کر رہے ہیں ہم ایسے اس کو نہیں بولنا ٹھیک ہے اپنی دعوت کو بولنا ٹھیک ہے چلے گئے وہاں آئے کہ ملک صاحب کے پاس بلی میں گیا چلے گا ملک صاحب سویا ہوئے سرکاری ملازمت کو آنے تو نہیں یعنی گیارہ گرمی میں گیارہ ساڑھے گیارہ گیارہ بجے کھانا کھا کر سو اور پھر دو بجے میں بات کرنے صاحب سوئے ہوئے yes. مدد صاحب دو آیا جب میزبان اگر بھی اور دے برآمی اس سے چلے بھی لگا کہ رائے گڑ ملزمان جو نکل کر آیا چھ آدمی جا کر سکھایا اللہ بھلا تھا اور افغانستان کا رکھے وہ کیوں گئے والدینات جو کمرے دبوت لگے گئے داج خلک جس گھر اگر اور وہ پلانا پلانا یہ جی پیشہ لوگن کی ہیں کہ بڑے بڑے ملسمے لگے ہوئے معاشرے کو بناتے ہیں اور یہ جو سرمایہ داری نظام ہے سارا ختم کیا ہوا ہے اور ظلم ہو رہا ہے استحصال ہو رہا ہے پوری تقریر کا منظم کی استحصال کو یہ بیان کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے کام لگائے گئے گاڑی والا نماز دیا تو اس نے کہا کہ یہ ترقی جو ہے یہ تو صاحب کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوا اور میں اس بات کو دیکھ کر آیا ہوا میں یاد ہے بغیر کہ تھوڑا ہے اب ملک صاحب کو کہا میں تو تونظم کے مطلب اور توحید کا توڑنا اس کا ساری باتیں اور یہ اوبر کی ترجیحیں کیسے بھی بیان کروں گا سادہ سی بات تو نہیں میں نے کہا ملک صاحب اور خبر ہے یا ترقی مطلب تو سکے اس کو بھیانے کا نوکری کا با دیجیے گا کوشت کی گئی نا پتا نہیں ہے غیر کی طرف اس کو دباؤ تھا کہ اس کو گرم گرم ہو جائے تو اس کو گرم میں نے کر دیا یہ خاص تعداد کا خیال رکھے بکیل خبروں بھی تھی کم تھا لو تو کیوں کہ ایسی بات تو نہیں ہے نا ساری اس میں باتیں ہوں گی سوچنے کا میں تو میری کہاں جا رہا ہوں میں نے کہا وہ رواں نے ضرورت ہم نے نارا گایا کہ انہوں نے اپنا جال تن لیا اس علاقے میں آپ کی سی آئی ڈی آپ کی ساری ترتیب کی وہ پڑا نہیں تو آگے یہ پکڑا پڑے ہوئے میں ہم لوگ پڑے ہوئے یہاں کے ملک کو نظریاتی طور پر بچانے کی ضرور نظریہ ہی ٹوٹ گیا نہیں نظریہ تو ہی ٹوٹ گیا تو یہ فوج اس کا کلینک ہے دنیا کو آج بتا سکتے اس بات کو سمجھو مجھ سے اس بات کو کوئی چھوڑ اس کا آپ کو کوئی وہ تفصیل یہ لوگ نہیں سمجھا سکیں گے اس کا کو میرا کوئی ذاتی کے نہیں ہے جن لوگوں کے ساتھ پیٹرول کی جیتا میں نے سر پر اٹھایا ہے کیوں ضرور فون ہو چل میں نے خبر پوری تبدیل کی تھی میں نے کہا کہ اس طرح ہے یہ صورت حال ہے اور یہاں پر چار چھ آدمی داخل ہوئے ہیں جن میں سے دو روسی ہیں چار افغانی ہیں اور وہ سرحد پر کے مجھے ان کی تصدیق تبدیل کر رہے ہیں اور میں نے ساتھیوں نے کہا کہ ان کے پیچھا کریں اور ایک جو پوری تقدیم دیکھیں اس جو جو پوری ملتا ملتا کہ ملتا ملتا. اس کے بارے میں پھر معاملہ اصلاح دیں ساتھ ہی ہمارے بچیجیے پڑھے تو یہاں سے ہو کر آپ کے بارے سے کیا اسکول اس بات کو میں چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہماری رات کی بنیاد اکیلے تو ہی پرت دیکھیے نا میں آپ کو تو پڑھائی جو معاشرے میں دیندار لوگوں کا گنت خبر ایک ممبر جو سلیکشن کمیٹی میں بیٹھا ہے وہ سلیکشن کر کے میرٹ کا فیصلہ کر کے حج تک پھیلائی اور جب واپس آئے تو افسر نے میرٹ کو وزیر کہنے پر بدلا ہے اور نہ ہاتھ کو ہاتھ پلا کر اس کو غیر اختقا کرو اور راجی صاحب نے ماشاء اللہ اس کا دکھا جو عالمی یہ کام کر لے اس کا حج عمرہ اس کی نماز روزہ اس کی گاڑی پگڑی اس کی طرف اللہ پاک لگائی بس جیسے اس میں آئے کوئی چیز ضرور نہیں کیوں اس کا دل کھوٹا ہے اس کا ایمان نہ کسی آنکوں کا پتہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ ابلی جانور ہونے کا ہو تو اس میں گنجائش ہوگی باقی رہ گئی ہے ورنہ اس کے امال خلا کے بھر میں قبول نہیں ہے کیونکہ اس کا دل کھوٹا ہے اس کو ایمان کھوٹا ہے اس بات کو میں بیان کرنا چاہوں میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں اس کھوٹ کو میں نکالنا چاہوں اپنی بھی اور آپ کس کی. جگہ آپ کی کھوٹ ہے تو آپ کی داڑھی پگڑی اس وقت نہیں کر سکتا ایک وزیر, ایک وزیر نے خلاف میرا جب فوٹو کیا اس نے پوچھا اس نے کہا مجھے فلاں شکول عزیز صاحب نے کہا سب کی دیکھا دوسرے آدمی نے میرے بیٹے किया شادی میں تیس ہزار روپیہ خبر کیا ہوا ہے میری مزما اس کے بعد پر میں نے بیان کیا تھا جس میں کہ میرا گلا پھٹا تھا وہر ہوئے تھے اس پر میں نے بیان کیا چیز عزیز کو صرف جار مجرور آتا ہے سلا محفول آتا ہے فائل میں پھول آتا ہے اس کو گرم براتی ہے سمنت گاتی ہے ایمان کی کو نہیں لے بڑے بھائی اس کو نکالنا ہوتا ہے کال کردر نہیں ہوتا صاحب کہیں گے میرے پاس آپ لگے اللہ, اللہ, اللہ کہیں گے سورج کی سے کریں گے بڑا مزہ آئے گا بڑا لطف آئے گا صاحب پرابلم کر لیں گے ایسے ہوگا جب تک تو ایمان کی کھوٹ کو ترسٹ نہیں کرے گا یہ بات کھوٹے ایمان والے کو ان سروں سے اللہ پر پلے نہیں دیتا ٹھیک ہے نا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑا وقت ان شاء اللہ تھوڑا وقت چھٹی جائے گی اس کا جہاں پتا چلے شوہر کو ہی بچائے گا پہلے مطلب کیا ہے ہمارا بس کبوتر چل رہا ہے آفزاد کا تو نہیں کرتا کوئی باتیں یاد نہیں آپ میں اللہ علیہ